یہ ان شاء اللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں یہ کل ہم سبق پڑھ رہے تھے دو سو بیاسی نمبر صفحہ ہے اے حدیث ہے تین ہزار چونتیس تسلسل کے لحاظ سے تین ہزار چونتیس نمبر حدیث ہے حجاج ابن حجاج السلم سے روایت ہے یہ ذرا جگہ مل گئی یہ آواز بی سیاری جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن حجاج ابن حجاج الاسلامی عن ابيہ انہو قال یا رسول اللہ ما يطہب عنی مذہمت الرزاعی فقال غرط غرط غرط اب دن او ام تم روا ترمی واودی والدارمی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جو رضاعت ہے یہ نصب جیسا ہے جیسے نصبی ماں کا انسان کے اوپر حقوق ہوتے ہیں اسی طرح رضائی ماں کے بھی حقوق ہوتے ہیں تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں رضائی ماں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں ادا کروں اس نے کہا کہ یہ غور یہ تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے مطلب یہ کہ اس نے آپ کو دودھ پلایا تو گویا کہ آپ اس کے اولاد کی جگہ پہ ہیں آپ غلام ہیں اور غلام ہمیشہ آقا کی تابیداری کرتا ہے اسی طرح اولاد بھی والدین کی تابیدار ہوتے ہیں تو جب آپ حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو یا تو غلام دینا پڑے گا اس کی خدمت کے لیے او امتن یا کوئی لونڈی آپ دیں گے اس کو خرید کر تاکہ آپ کے اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو آپ کی جگہ پہ وہ ان کی خدمت کرتے رہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کا اتنا حق ہے کہ آپ غلام دیں ان کی خدمت کے لیے یا لونڈی دے دیں ان کی خدمت کے لیے اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے ورنہ آپ پر خدمت کیا ہے وہ ضروری ہے ان کی حجاج ابن حجاج حجازی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے نبی مایوت مترزا کیا چیز وہ ہے جو کہ مجھ سے رضاعت کی جو حق ہے وہ زائل کریں اور اس حق کو میں ادا کر سکوں اور کل کو میں اس میں ماخوز نہ ہوں حقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے یہ حق چمٹا ہوا ہے تمہارے اوپر یہ ایک قسم کا کیا ہے یہ حق آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ عرا ادا ہوگا کس سے آپ دن عوامتن علام دینے سے یا لنڈی دینے سے تاکہ آپ کی جو رضائی والدہ ہے اس کی کیا کر سکے اور خدمت کر سکے ابو ترمی و, و نسائی و دارمی وان ابي طفيل الغنوي الا كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت امراه فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه ارزعت النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود یہ حدیث بھی رسائی والدہ کے حق کے بارے میں صاحب مشکل نے ذکر فرمایا کہ رضائی والدہ اصلی والدہ جیسی ہوتی ہے اس کا اکرام احترام اس اولاد کے لیے کیا ہے ضروری ہے جیسے کہ اپنا اپنا ذاتی اس کا والد جو ہے وہ اس کا احترام کرتا ہے اسی طرح جو رضائی والد ہے جس ماں نے دودھ پہلایا ہے تو اس کا بھی کیا ہے اس کا بھی اسی ولد جیسا کیا ہے حق اس پر ہے تو وہ اکرام کرے اس کا عزت کرے تو یہ واقعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کہ بیٹھے ہوئے صحابہ کے بیچ میں ایک ان کی رضائی ماں آ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے لیے اپنے چادر کو بچھا دیتے ہیں اور اس چادر پر اس کو بٹا دیتے ہیں تو بیٹھ گئی اس کے اوپر جب چلی گئی تو کسی نے کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی ماں ہے جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا بچپن میں تو بعر حدیث کے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت حلیمہ سعادی تھی تو وہ آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا اکرام کیا چادر بچھائی اور اس کے اوپر بٹا کے پھر جب باتیں وغیرہ ہو گئی تو چلی گئی تو خود نے کہا کہ یہ وہ رضائی مات اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام کیا ابو توفیل الغنوی فرماتے ہیں خالکن تو جالسن مہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہ ہے خود فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مجلس میں اس اکبل تو اچانک ایک عورت آئی آگے بڑی مجلس میں آئی حبا سطح صلی اللہ علیہ وسلم ودا اللہ اللہ اپنی چادر کو حتیٰ قادت علی یہاں تک کہ وہ عورت اس پر بیٹھ گئی قلم مذہبت جب چلی گئی مجلس سے قیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا مطلب کیا ہے بعض شرح لکھتے ہیں کہ یہ حنین کے موقع پر یہ آئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اس وقت یہ واقع پیش آیا تھا اور اس میں یہ بھی لکھتے ہیں شرح حدیث کہ یہ حلیمہ سعدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جس کا تعلق کس سے تھا طائف علاقے سے تھا اس طائف سے آگے بنی سات قبیلہ ہے تو ان سے ان کا تعلق تھا اور یہ آ کے مکے سے رسول رسلوں کو لے کر گئی تھی اور اس نے دودھ پلایا دو سال تک پھر جب واپس لے کر آئی ہے اس کی ماں سے آمنہ سے واپس مانگے بچے کو کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ چھوڑ دے یہ میں نے نہیں دینا بھی کیونکہ مکے کیا وہ ہوا ٹھیک نہیں ہے شہر بن چکا ہے آلودگی ہے فلان ہے اور اس بچے کو ہمارے ہاں چھوڑ دے وہاں آب وہ ہوا بھی ٹھیک ہے تاکہ یہ بیمار نہ ہو جائے صحت مند رہے پھر لے کے گئی ہے جب لے کے گئی پھر وہاں شک کے صدر ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں پھر وہ ڈر گئی پھر آ گئی کے پاس لے کر آئی کہ اپنے بچے کو امانت کو لے لے آمنا نے کہا کہ یہ کیوں لے کر آئی اس وقت تو آپ تڑپ رہی تھی مجھے دیر ہی رہی تھی ابھی واپس کیوں آئی وجہ بتائے وہ نہیں بتا رہی تھی بہرحال وہ پھر مجبور کیا اس نے وجہ بتائی کہ اس طرح اس طرح میرے بیٹے کے ساتھ چل رہا تھا باہر بکریوں کے بچے چرا رہے تھے تو اس وقت کوئی دو بندے آئے اس کو لوٹایا سینا شک کیا اور شک کے سطر ہوا تو میں ڈر گئی یہ نہ ہو کہ بچہ ضائع ہو جائے اسی لیے میں واپس کر رہی ہوں تو امینا نے فرمایا کہ یہ اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا اس نے بھی کچھ باتیں پھر بتائی کہ, کہ میری اولاد میں سے سب سے خفیف ترین جو وضع حمل ہوا ہے اسی کا ہوا ہے اور یہ میرے پیٹ میں تو میں نے خواب دیکھا تھا بسرا وغیرہ یہ علاقے اس کی طرف میں نے روشنی دیکھی تھی چمک دیکھا تھا مطلب یہ ہے کہ اسلام پھیلے گا اسلام کی روشنی پھیلے گی یہ جتنے بھی کیا ہے بڑی بڑی قوتیں تھی کفر کی وہ ساری کی ساری مٹ گئی اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہاں جی تو کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے اسلام کی روشنی پھیل گئی تو بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کچھ نشانیاں تھی تو اس وجہ سے حلیمہ نے بھی اس کو محسوس کیا تھا جب نبی کریم صلم کر لے کر گئی ہاں جی سواری بڑی مدم تھی اس کی ایک کوتی سی تھی راستے میں نہیں جا سکتی تھی لاغر ہونے کی وجہ سے واپسی پہ بڑی تیزی سے چڑھائی پر اوپر چڑھ رہی ہے اور اسی طرح گھر میں اونٹنی ہی اوٹنی دودھ نہیں دے رہی بکریاں کیا ہے ساری بوکی ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر جب حلیمہ آدیے کہ گھر میں یہ آئے بچپن میں تو ساری کی ساری برکتیں کھل گئی بکریاں بھی ان کی کے آتی تھی سیر ہوتی تھی دودھ دینی شروع ہو گئی اوٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا ہے لوگ حیران تھے کی کیا ہو گیا پہلے تو ایک قطرہ دودھ, دودھ نہیں ملتا تھا کھانے پینے کے لیے یعنی رزق کی دروازے تھے کیونکہ کہا سالی تھے ان سالوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے وہ سارا کا سارا مالو مال ہو گئے وعن ابن عمر ان غیلان ابن سلمت الثقفی اسلم حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں غیلان ابن سلمہ الثقفی نے اسلام قبول کیا اسلمہ کا مطلب ہے اسلام قبول کیا اسلام لے والر و نسوت نے اس کی دس بیویاں تھی زمان جاہلیت میں لوگ کئی شادیاں کرتے تھے ہاں جی اس میں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ چار کرنی ہے نہیں کرنی ہاں جی دو کرنی ہے تین کرنی ہے چار تک تو اسلام نے اجازت دے دی اس سے پہلے چار سے زیادہ ہوتی تھی دس بیویاں ہیں اس کی پھر جاہلیہ زمان جاہلیت میں فاسلم نما ہو ساری عورتوں نے اسلام قبول کیا ہاون کے ساتھ دس کے دس ساری مسلمان ہو گئی جب مسلمان ہو گئی تو سب کا نکاح کیا رہا برقرار رہا اگر بیوی میں سے کوئی اسلام نہیں لاتی اور خاون مسلمان ہو جاتا ہے تو دین کے بدلنے سے پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا یہ ہے کہ بیوی مسلمان ہو گئی اور خاون اسلام نہیں لاتا تو اور بیوی کیا ہو جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے یہ سب نے اسلام لیا ہے جب لیا ہے تو ان کے نکاح میں ہے اور ابھی نکاح تو چار کے ساتھ ہو سکتی ہے اسلام میں تو دس عورتیں یہ کیا کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اس کو سمجھایا ام سکھ ان میں سے صرف چار بیویوں کو رکھو باقی کو چھوڑ دینا پڑے گا وفار باقی سب چھ کے چھ کو چھوڑ دو ابھی آپ کو اس میں اختیار ہے کہ ان دس میں سے کون کون سی چار بیویوں کو آپ اپنے لیے چھوڑ دیتے ہیں اپنے نکاح میں باقی کس کس کو آپ طلاق دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کیا ہوگا باقی چھوڑنے پڑیں گے یہ اختیار پر ہے روا احمد و ترمذی ابن ماجہ و ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال اسلمت و تحتی خمس نسوات لو فال ابن معاویه فرماتے ہیں کہ میں اسلام لے آیا اور و تحتی خمس نسوا میری نکاح کے نیچے کتنی عورتیں تھیں پانچ پانچ عورتوں کے ساتھ میں نے نکاح کر رکھا زمانے جاہلیت میں تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس مسئلے کے بارے میں کہ کیا کروں فقال فارق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو چھوڑ دو باقی چار کو اب رکھ لے وام سکاربان اور برقرار رکھے کہ اس کو چارت کہ میں نے ارادہ کیا ان میں سے جو سب سے پہلی میرے ساتھی اس کی صحبت رہی تھی میرے پاس مطلب جو بوڑھی عورت تھی میری اس کا میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں چھوڑ دوں ہاں جی اور کیا ہو چکی تھی وہ آخر ہو چکی تھی آخر کا مطلب ہے کہ وہ اس زمانے تک پہنچتی ہے کہ وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی بچہ دینے کی آخر یہ مطلب ہے وہ آخر تھی یہ اقدم کی صفت ہے کیونکہ وہ اتنی پرانی تھی کہ اولاد دینے سے اس کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی یہ تقریباً عورتوں کے اندر آج کل یہ پچاس پچپن سال کے بعد تقریباً یہ کیا ہو جاتا ہے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ کو اللہ دے بھی دیتا ہے کچھ کو اللہ دے دیتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے جو حیض آنا بھی بند ہو جاتا ہے پھر اولاد نہیں آتی فصال تو ان فرماتے ہیں کہ یہ کتنی سال کی تھی منزو سی تین سنا میری رفاقت اس کے ساتھ صحبت ساٹھ سال سے تھی ساٹھ سال کی عمر تک پہنچ گئی تھی وفا رفتہ میں نے اس کو چھوڑ دیا روا ہوفی شرف ابھی یہ کوئی نہ کہے کہ اس بوڑھی عورت بیچاری کو چھوڑ دیا تو ظلم نہیں ہوا اس کے ساتھ یہ بوڑھی کہاں جائے گی ابھی یہ کما بھی نہیں سکتی کسی کے گھر میں نوکرانی بن کے کام بھی نہیں کر سکتی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بوڑھی ہے تو شاید اس سے پہلے اولاد بھی ہے اولاد بھی اس کو پال سکتی ہے لیکن اس زمانے کی اولاد بھی اچھی تھی یعنی والدین کو پال لیتی تھی آج کل تو اولاد پھینک دیتے ہیں والدین کو مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد شادی سے یہی تھا کہ بچے وغیرہ اور بھی پیدا ہو جائیں تو باقی عورتیں اس کی صلاحیت رکھتی تھی یہ بوڑھی ہو چکی تھی اس کو فارغ کر دیا اور دوسری بات یہ کہ شاید اس عورت کا خاون کی طرف حاجت بھی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کو یعنی الگ کر دیا روا حفیشر حص اللہ فہروزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو ہے یہ فرماتے ہیں اپنے والد سے اس کا والد نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صن اسلم تو مشق میں اسلام میں نے قبول کیا لیکن ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تحتی اختان میں نے دو بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے حالانکہ دو بہنوں کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ شادی نہیں ہوتی اسلام میں لیکن زمانہ جاہلیت کی بات تھی تو دو بہنوں کے ساتھ کیا کر دی کس اس نے شادی کر دیت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے آپ چن لے اختیار کرے جس کو تم چاہو ایک کو چھوڑنا پڑے گا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا اب مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے ساتھ فوراً یہ کام کرنا ہے کہ دو بہنیں ہیں یہ بیک وقت نکاح میں آپ رکھ نہیں سکتے ایک کو ان میں سے چھوڑنا پڑے گا لیکن چھوڑنا کس کو ہے یہ آپ کا اختیار ہے ان میں سے جو پسند ہے اس کو رکھ لے جس کو چھوڑنا چاہے تو اس کو کیا کر دے چھوڑ دے لہٰذا بیک وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح یہ بھی ہو سکتا ہاں اگر ایک بہن کے ساتھ نکاح ہوا ہے ایک آدمی کا دوسری بہن کے ساتھ تب نکاح ہو سکتا ہے کہ یہ فوت ہو جاتی ہے یا یہ ہے کہ اس کو وہ خاون طلاق دیتا ہے اور اس کی کیا ہے وہ طلاق دینے کے بعد پھر دوسری بہن سے وہ شادی کر سکتا ہے بہرحال تو ایک وقت میں دو بہنوں کے ساتھ کیا ہے نکاح نہیں ہو سکتا تو ان میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا رواح ابن اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ امراۃ ایک عورت اسلام لے کر آئی تضب اس نے شادی کر دی کسی اور کے ساتھ اور یہ مسئلہ پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میرا خاون کیا ہے کافر ہے لہذا میں اسلام قبول کر لی میں نے تو میں نے کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرنی کسی اور کے ساتھ شادی کر لی جت وجا ازو جوہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا پہلا خاون آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا یا رسول اللہ ان قد اسلم تو اسلامی بے شک میں بھی تو مسلمان ہوا ہوں میں کافر تو نہیں ہوں اسلام میں نے بھی قبول کیا اس نے بھی کیا اور یہ میری بیگم صاحبہ جو ہے وہ عالمت اسلامی اس کو پتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں میرے اسلام کے بارے میں اس میری بیگم کو پتہ بھی ہے اس کے باوجود اس نے کسی اور سے شادی کر لی مجھے چھوڑ دیا اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا غلط کیا اس نے اگر تم اسلام قبول کر چکے ہیں اور اس نے بھی اسلام کیا تو تمہارا نکاح کیا ہے پرانے جیسے وہ باقی ہے تو یہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی جب کر لیا تو اس کا کیا حل ہے فن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس دوسرے خاون سے لے لیا اس کو کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ پہلا خاون کی نکاح میں ہے بھی ہاں جی اللہ علیہ رسول من جہاں یعنی دوسرے خاون سے اس کو لے لیا ٹھیک جی من زوجہ الاخر یعنی دوسرے خاون سے پھر کیا کیا وردہ جہل اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لٹا دی عورت کو اپنے پہلے خاون کی طرف کہ جاؤ اپنی بیگم کو لے جاؤ یہ تمہاری ہے اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی آپ کا نکاح برقرار فی روایت ایک اور روایت میں ہے ان قالا بے اس نے فرمایا انحا اس مائی ہم دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا ہے میرے ساتھ اسلام لیا ہے میں مسلمان ہوا یہ مسلمان ہوئی فرد علی تو جب یہ مسئلہ پتہ چلا تو رسول وسلم نے اس عورت کو اس کو لٹا دیا پہلے خان کو کہ یہ تمہاری ہے اس کی نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ بیگم کو سمجھایا کہ آپ کا نکاح ابھی پہلے خاون کے ساتھ برقرار ہے ٹوٹا نہیں ہے جب نہیں ٹوٹا تو دوسرے خاون کے ساتھ تمہارا نکاح غلط ہے اگر کر بھی لیا تو یہ نہیں ہو سکتا روا ہو بد و روا پیشر ہے سننا ان جماعت امین پیشر ہے سننا میں شرح سنا ایک کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو کہ صاحب مشکات کی ہے یہ بھی آجی مسابی یعنی شرح سنا بھی اسی نے لکھی ہے کہ ایک جماعت تھی عورتوں کی پوری جماعت انہوں نے کیا کیا تھا اسی طرح مسئلہ تھا کہ خاون بھی مسلمان ہوئے عورتیں بھی عورتوں نے کہا کہ نہیں ہم نے دوسری شادیاں کرنی ہے کسی اور کے ساتھ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ خاوند بھی سات مسلمان ہے عورتوں بھی اسلام قبول کی تو ان کا نکاح پرانا وہ برقرار ہے ٹوٹا نہیں ہے بھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نکاح الأول رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلے نکاح کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سب کو لٹا دیا عورتوں کو اللہ ان کے خاوندوں کی طرف ہر عورت کو کہا کہ اب اپنے اپنے پرانے خاون کے پاس جاؤ تمہارا نکاح برقرار ہے عند اجتماع الاسلام جب دونوں مسلمان ہو گئے دونوں کے اسلام جمع ہوا خاون بھی مسلمان عورت بھی مسلمان تو پرانا نکاح باقبر قرار رہتا ہے اس میں دوبارہ ایک نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعد اختلاف دینی و دار منہ جب اختلاف دین اور دار کا ہے تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے یعنی یہ نکاح ٹوٹ سکتا ہے لیکن یہاں تو دین کا اختلاف نہیں ہے وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان ٹھیک ہے نا جی یا یہ ہے کہ ایک آدمی دار میں رہتا ہے اور عورت چلی جاتی ہے دار السلام میں تو اس وقت بھی پھر یہ مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے اباس ابن ہاں جی من ہن بن تو ولید ابنی ان میں سے ولید ابنی مغیر مغیرہ کی بیٹی بھی تھی کانت تحت صفان ابنی امیہ اس کا ہاون کون تھا صفان ابنی امیہ تھا اس کے کیا تھی نکاح تھی اسلمت یوم الفت ہی اسلام قبول کیا اس نے یوم فتح میں یعنی فتح مکے کے دن جب اسلام قبول کیا خاون نے کیا کیا وہ ہرا بذا جوہا صفان ابنی امیا بھاگ گیا امیہ کافر گزرے تھے نا اس کا بیٹا تھا تو وہ تو بدر میں غالباً مردار ہو گئے تھے تو اس کا بیٹا تھا صفوان تو ولید ابن مغیرہ کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی تو وہ خود مسلمان ہو گئی اسلام قبول کیا اس نے لیکن خاون باغ گیا اسلام سے فباس ابن ہی تو اس عورت نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ششزاد بھائی بیجا اس کی طرف جس کا نام واہب ابن عمیر ہے ہاں جی بے ردا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کے کہ دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر بطور نشانی اپنی دیر کی ہے کہ اس صفان کو بلائیں اس کو ہماری طرف سے امن ہے ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ آئے ادھر ہاں جی اسلام قبول کرے امان یہ بطور امان دے دیے کہ تمہیں امان ہے ہماری طرف سے سفان کے لیے علم قدیمہ جب سفان آیا جال الح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سہولت دے دی کہ چار مہینے تک تمہیں ہم نے سہولت دے دی کہ آپ چار مہینوں تک پھرو خوب دائیں بائیں گھومو اور دیکھو مسلمانوں کے حالات دیکھے اور اسی طرح آپ دیکھ لیں اگر آپ کے لیے اور کوئی پناہ کی جگہ ملتی ہے بھاگنا چاہتے تو بھاگ سکتے ہیں لیکن ہماری طرف سے آپ کو امن ہے ہاں جی اسلام کی خوبی بھی دیکھو خوب سوچ سمجھ کر پھر دیکھے کہ آپ اسلام قبول کرتے یا کیا کرتے اہل مکہ جتنے بھی تھے جو شش و پنج میں تھے کہ مسلمان ہو یا نہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیں چار مہینے تک تمہیں کیا ہے مہلت ہے دائیں بائیں چکر لگائیں مسلمانوں کی بھی حالت دیکھے اور کافروں کی بھی حالت دیکھے کہ کی کیا ہو رہا ہے ہاں غالبہ اسلام کو بڑھتا جا رہا ہے اور کفر مٹتا جا رہا ہے تو تم بھی سوچو چار مہینے تک تمہیں وقت دے رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے تم نے اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا خود بخود انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسلام تو پھیل رہا ہے تیزی سے اور کفر مٹ رہا ہے کفر کے یعنی کافروں کے لیے کوئی چھپانے کی جگہ نہیں تھی چپنے کی کہاں اپنے آپ کو چھپائے یا کہاں چھپ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے چار مہینے تک تمہیں میں مہلت رہوں اس کو بھی کہا حتی اسلم یہاں تک کہ صفوان سمجھ گیا اس نے بھی اسلام قبول کیا تو وہ قرار پائی کس نے ولید ابنی مغیرہ کی بیٹی نے کیونکہ مسلمان ہو گیا تو وہ اسی نکاح میں برقرار رہی اس کے ساتھ وہ اسلمت ام حکیم بلحارث اسی طرح واقعہ ہے کہ ام حکیم بتحارث یہ بےحشام جو ہے یہ مسلمان ہو گئی اسلام قبول کیا کہ یہ کس کی بیٹی تھی امرات و اکرمت ابن یہ اکرمہ ابن بجل کی بی... کیا تھی بیگم تھی علی ام حکیم بے تلحارث بےحشام یہ حضرت اک کی کیا تھی میں نے ابھی جہل کی بیٹی تھی یعنی بیگم تھی یوم فتح مکہ میں یہ اسلام قبول کی اور اکرما باغ گیا تھا بہارا بذو اس کا زوج اسلام سے باغ گیا حت تقدمہ الیمن یہاں تک یمن پہنچ گیا پر ت حالت ام حکیم ام حکیم پیچھے چلی گئی حت قدمت علی یمن یہاں تک وہ یمن پہنچ گئی اپنے خاون کی طرف اور اس کو سمجھانے کے لیے کہ آ جاؤ اور کچھ نہیں کہتے ہیں ہاں جی آپ اسلام قبول کرو پدات ہوئی لل اسلام اس بیگم نے اپنے خاون کو اکرما کو دعوت دی اسلام کی کہ آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو امن دے دیا آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے اگرچہ آپ ابو جہل کے بیٹے ہیں لیکن اسلام لیا ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے خاص تو اکرما رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا حضرت اکرما پھر وہ ہے کہ وہ مفسرین میں سے عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگردوں میں سے گزرا ہے مفسرین صاحبہ میں سے تھے پھر باپ کو دیکھے اور بیٹے کو دیکھے اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں یخرج خرج یا من المیت میت میں سے اللہ زندہ کو پیدا کرتا ہے حجی مفسرین دو معنی کرتے ہیں یہ ہے کہ میت میں سے ہائی کو نکالا انڈے میں سے چوزا نکالا یا یہ ہے کہ کافر میں سے اللہ نے مسلمان پیدا کیے اکرما اسلام قبول کی اس اکرما نے اور اب جہر وہ ہے جو کہ بن جائیں گے بدر میں دو بچوں کے ہاتھوں سے فوت ہو جاتا ہے جہنم رسید ہو گیا تو کافر جو کہ مردہ ہے اس میں سے اللہ نے زندہ نکالا وہ کیا ہے اکرم ہے اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ڈال دیا وہ مسلمان ہو گیا تو بیگم نے دعوت دے دی کیا باجو حتی یعنی پھر اسلم فصب اعلی ہی یہ دونوں اپنے نکاح پر کیا رہے ثابت رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں برقرار رکھا اور ان کا نکاح کہا کہ تمہارا نکاح اسی طرح پرانے نکاح سے برقرار ہے تمہارے اندر جتائی نہیں آئے گی کیونکہ خاون بھی مسلمان ہوا اور بیگم بھی مسلمان روا ہم شہابن مر مرسلن یہ حدیث فصل سال سے یہ کل پڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی اللہ جل ان سب باتوں پر ہم سب کو احتیاط سے عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے سبحان عربی کا ربلا عزت عامہ ایسی فون وسلم سلیم الحمد للہ العالمین۔